فلم طالوت, طالوت لشکر کو لے کر روانہ ہوئے آپ نے فرمایا انہر ان بے شک اللہ تعالی ایک نہر کے ساتھ آزمائش تمہاری فرمائے گا وہ نہر کے ساتھ آزمائش اس طرح ہوگی جب یہ لشکر لے کر روانہ ہوئے تو ریکستان تھا پانی کا نام و نشان نہیں تھا اور شدت پیاس سے حالت غیر ہو رہی تھی راستے میں ایک نہر آئی ان سے فرمایا گیا اس نہر سے پانی نہیں پینا عقل یہ کہہ رہی تھی کہ اگر پانی پی لیں گے تو بڑا فائدہ حاصل ہوگا آئندہ سفر میں ہمت رہے گی لیکن حضرت تعلق کا فرمان یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس نہر کا پانی پیا تو نقصان ہوگا نہر کا پانی پینا تم پر منع کر دیا گیا تو جو عقل کے بندے تھے انہوں نے نہر کا پانی پیا اور جو اللہ اور اس کے رسول اس کے نبیوں کے فرما بردار تھے انہوں نے اپنی عقل کی سوچ کو ٹھکرا دیا ٹھیک ہے عقل اس میں فائدہ لگتا ہے لیکن حقیقی فائدہ اسی میں ہے جو اللہ کا حکم ہو فمن شریما مین ہو فلئی پس جو کوئی اس سے پانی پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے حضرت تعداد نے فرمایا ومن لم یا عام ہو فنی جو اسے نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہے لیکن آپ نے ایک گھونٹ پینے کی اجازت دی علا مانیہ فتم فریب پس سب نے پانی پی لیا اور پیٹ بھر کر پانی پیا قریلا منہ مگر تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے صرف ایک گھونٹ پانی پیا جنہوں نے پیٹ بھر کر پیا وہ ڈھیر ہو گئے ان کے جسم پھول گئے ہوٹ کالے پڑ گئے اور ان کی اب جہاد کے لیے ہمت نہ رکھی وہ وہیں سے واپس روانہ ہو گئے اب جن لوگوں نے ایک گھونٹ سے زیادہ نہیں پیا تھا ان کی ہمت رکھی اور اس ایک گھونٹ میں اللہ نے وہ برکت دی کہ پوری واپسی تک انہیں پیاس نہ لگے اور وہ تین سو تیرہ کے لگ بھگ تھے اللہ تعالیٰ انہوں نے فتح و نصرت عطا فرمائی اس آیت کے تحت مفصرین فرماتے ہیں کہ حلال میں برکت ہے اور حرام میں برکت نہیں ہے حلال میں کیسی برکت ہے آپ اس چیز سے دیکھیے کہ بکرے کا کھانا حلال ہے اور کتے کا کھانا حرام ہے سارے سال بکرے کٹتے رہتے ہیں سارے سال گائے یہ کٹتی رہتی ہیں اور بقرعید میں تو لاکھوں کی تعداد میں جانور کٹتے ہیں اور گائے ایک بچہ دیتی ہے اور وہ بھی دو سال میں قربانی کے قابل ہوتا ہے لیکن آپ کو گائے کے اور بکروں کے ریوڑ کے ریوڑ نظر آئیں گے لیکن کتا پورے پاکستان میں کوئی کھانے والا آپ کو نہیں نظر آئے گا اسے کوئی کھاتا بھی نہیں ہے اور جب اس کی مادہ جب بچے دیتی ہے تو ایک ساتھ چھ بچے پانچ بچے دیتی ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو کتوں کے ریوڑ نظر نہیں آئیں گے بات کیا ہے بات یہ ہے کہ جو چیز حرام ہے اس میں برکت نہیں ہے اور جو چیز حلال ہے اس میں برکت ہے اسی طرح برکت کی بات آئی تو ملنے اور جلنے میں محبتوں میں برکتیں ہیں جس خاندان میں جھگڑا ہو جائے وہ اس بات کا خود شاہد ہوگا کہ جھگڑے سے پہلے ہمارے گھر میں بڑی برکت تھی اور جب سے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوئے اس کے بعد سے بڑی بے برکتی آ گئی آپ اس سے اندازہ کر لیجیے کہ پہلے بقرعید کے دنوں میں ایک گائے سیبا ہوتی تھی لیکن خاندانوں میں محبتیں تو اس ایک گائے میں وہ برکتیں تھیں کہ آج اگر پانچ گایاں بھی ذبح ہوتی ہیں تو اس میں برکت نظر نہیں آتی تو برکت کثرت کو نہیں کہتے ہم نے کسرت کو برکت سمجھا کسرت اور چیز ہے برکت اور چیز ہے اللہ تعالی چاہے ایک لکمے میں ایسی برکت دے دے کہ وہ سب کے لیے کافی ہو جائے اور بے برکتی ہو جائے تو کھانا کتنا بھی ہو وہ کم پڑ جائے اشاد فرمایا فلما جا وزہ ودینا منو پھر جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے اور مسلمان بھی وہاں سے ان کے ساتھ روانہ ہوئے وہ کہنے لگے لا کو قتل یوم آج کے دن ہم میں طاقت نہیں بھی جالود تب جنو دی ہی جالود اور اس کے لشکر سے لڑائی کریں اس لیے کہ جب مسلمان آگے گئے بڑے حیران جالوت کا جو لشکر ہے ایک تو ان کے قد خجور کے تنوں کی طرح لمبے لمبے بڑے بڑے چوڑے اور پھر سر سے لے کر پاؤں تک وہ لوہے میں غرق سر کی نظر آ رہی ہیں بڑے حیران ہوئے کہ ایسے لشکر سے ہم کیسے جنگ کرے انہوں نے کہا آج ہم میں طاقت نہیں کہ ہم اس لشکر کا مقابلہ کر سکیں قالل لدین یا وہ نونا مولاک لیکن ان لوگوں میں وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں یعنی تصور آخرت میں گم ہے اللہ کی محبت میں گم ہے ان نیک لوگوں نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں کم من فی عطن غلبت غلط فی بہت سے ایسے گروہ جو قلیل ہوتے ہیں وہ کثیر گروہ پر اور کثیر لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں بھی عزن اللہ اللہ کی اذن سے تو اللہ مدد فرمائے گا کرم ہو جائے گا لیکن ایک چیز ہے صبر ہونا چاہیے ثابت قدمی ہونی چاہیے اللہ صابرین اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے لما اور جب بارہ آمنے سامنے ہوئے لی جال جنو دی ہی جالو اور اس کے لشکر سے مقابلہ شروع ہوا اور یہ لشکر تین سو تیرہ کا جالوت کے لشکر سے مقابلے کے لیے سامنے آیا تو اس وقت حالات بڑے ناگفتابے تھے اس موقع پر ان کی زبانوں پر دعائیں تھیں قرآن فقہ نے حمید نے اس دعا کا ذکر کیا قالو وہ کہنے لگے رب بنا اے ہمارے رب افری غالینا سب ہم پر صبر کو نازل فرما دے و سب اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے ون سرنا اور ہماری مدد فرما الل قومی کافرین کافی قوم کے خلاف جو دعائیں انہوں نے مانگی اللہ تعالی ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے یہ انہوں نے دعائیں مانگی اور مقابلہ کرتے رہے معلوم یہ ہوا کہ جب انسان مشکل میں ہو تو وہ مشکل سے نکلنے کی کوشش بھی جاری رکھے اسباب بھی اختیار کرے لیکن اپنا بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھ کر صبر کرے اور دعائیں مانگے فہذا موہم بے عزن اللہ پھر انہوں نے شکست دے دی کافروں کو بے عزنی اللہ, اللہ کے ازن سے قتل داود جالوتا حضرت داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اس وقت آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا آپ کی عمر بھی بارہ تیرہ سال تھی اور آپ نے جالوت کو قتل کیا ایسا آپ نے قتل کیا کہ آپ نے پتھر اس کے سر پر مارا اللہ تعالیٰ نے آپ کے دست مبارک وہ طاقت دی کہ وہ جالو جو اپنے سر پر بہت بھاری اور مضبوط لوہا پہنا ہوا تھا آپ نے جب پتھر اس کے سر پر مارا تو اس کا لوہا بھی ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس کا سر بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةِ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت کو ملک اور حکمت عطا فرمائی وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَا اور انہیں وہ سکھایا جو اللہ نے چاہا انہیں علم عطا فرمایا وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدِ اللَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ اگر اللہ تعالی بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے دور نہ کرتا یعنی کافروں کو مسلمانوں کے ذریعے شکست نہ دیتا تو ضرور زمین میں فساد ہو جاتا ولاکن اللہ فضل ہاں لیکن اللہ تمام جہان والوں پر بڑا فضل والا ہے کہ اس کا فضل ہے کہ وہ مسلمانوں کو ہمت دیتا ہے یہ اس کا فضل ہے کہ وہ غلبہ دیتا ہے اور یہ آج بھی اسی کا فضل ہے کہ ہم اتنے دین سے دور ہونے کے باوجود آج مسلمانوں کو وہ روب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اسی روب کا صدقہ ہے ورنہ مسلمانوں کے پاس کیا ہے عراق میں افغانستان میں دشمنان اسلام جا کر پھنس گئے ہیں اگر یہ وہ ان دونوں ممالک میں نہ پھنستے تو پھر ان کی پلاننگ تو پوری اسلامی حکومتوں پر قبضہ کرنا تھا یہ اللہ کا کرم ہے اور اسی کی رحمت ہے اللہ تعالی ہمیں کافروں پر غلبہ تا فرمائے آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں نہ تو لوہا کا بالحق ہم اسے آپ پر حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں ان نہ کا لمن اور بے شک آپ ضرور بھیجے میں سے ہیں رسولوں میں سے ہیں